وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ قَالَا لَئِنْ أَكَلْنَا قال وَشَرِبْنَا إِنَّا مِنَ الظَّالِمِينَ اور ذرا انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاشت سنا دو جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے یعنی تیری قربانی اگر قبول نہیں ہوئی تو یہ میرے کسی قصور کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ تجھ میں تقوا نہیں ہے لہذا میری جان لینے کے بجائے تجھ کو اپنے اندر تقوا پیدا کرنے کی فکر کرنی چاہیے علئی کلی اپلک میں نبی بیس کوئی یدی علئی کلی اپلک ان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 بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میرے قتل کے درپے ہوتا ہے تو ہو میں تیرے قتل کے درپے نہ ہوں گا تو میرے قتل کی تدبیر میں لگنا چاہے تو تجھے اختیار ہے لیکن میں یہ جاننے کے بعد بھی کہ تو میرے قتل کی تیاریاں کر رہا ہے یہ کوشش نہ کروں گا کہ پہلے میں ہی تجھے مار ڈالوں یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کسی شخص کا اپنے آپ کو خود قاتل کے آگے پیش کر دینا اور ظالمانہ حملے کی مدافعت نہ کرنا کوئی نیکی نہیں ہے البتہ نیکی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص میرے قتل کے در پہ ہو اور میں جانتا ہوں کہ وہ میری گھات پہ لگا ہوا ہے تب بھی میں اس کے قتل کی فکر نہ کروں اور اسی بات کو ترجیح دوں کہ ظالمانہ اقدام اس کی طرف سے ہو نہ کہ میری طرف سے یہی مطلب تھا اس بات کا جو آدم علیہ السلام کے اس نیک بیٹے نے کہی انی ارید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 یعنی بجائے اس کے کہ دوسرے کے قتل کی سہی میں ہم دونوں گنا ہوں میں اس کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ دونوں کا گنا تنہا تیرے ہی حصے میں آ جائے تیرے اپنے قاتلانہ اقدام کا گناہ بھی اور اس نقصان کا گناہ بھی جو اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہوئے میرے ہاتھ سے تجھے پہنچ جائے فطوعت له نفسه قتل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 میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا اس طرح اللہ تعالی نے ایک کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کے اس غلط کار بیٹے کو اس کی جہالت و نادانی پر متنبع کیا اور جب ایک مرتبہ اس کو اپنے نفس کی طرف توجہ کرنے کا موقع مل گیا تو اس کی ندامت صرف اسی بات تک محدود نہ رہی کہ وہ لاش چھپانے کی تدبیر نکالنے میں کبے سے پیچھے کیوں رہ گیا بلکہ اس کو یہ بھی احساس ہونے لگا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر کے کتنی بڑی جہالت کا سود دیا ہے بعد کا فکرہ کہ وہ اپنے کیے پر پچھتایا اسی مطلب پر دلالت کرتا ہے اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا یہاں اس واقعے کا ذکر کرنے سے مقصد یہودیوں کو ان کی اس سازش پر لطیف طریقے سے مرامت کرنا ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جلیل قدر صحابہ کو قتل کرنے کے لیے کی تھی دونوں واقعات میں مواصلت بالکل واضح ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کے ان امیوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمایا اور ان پرانے اہل کتاب کو رد کر دیا سراسر اس بنیاد پر تھی کہ ایک طرف تقویٰ تھا اور دوسری طرف تقویٰ نہ تھا لیکن بجائے اس کے کہ وہ لوگ جنہیں رد کیا گیا تھا اپنے مردود ہونے کی وجہ پر غور کرتے اور اس قصور کی تلافی کرنے پر مائل ہوتے جس کی وجہ سے وہ رد کیے گئے تھے ان پر ٹھیک اسی جاہلیت کا دورہ پڑ گیا جس میں آدم علیہ السلام کا وہ کار بیٹا مطلع ہوا تھا اور اسی کی طرح وہ ان لوگوں کے قتل پر آمادہ ہو گئے جنہیں خدا نے قبولیت عطا فرمائی تھی حالانکہ ظاہر تھا کہ ایسی جاہلانہ حرکتوں سے وہ خدا کے مقبول نہ ہو سکتے تھے بلکہ یہ کرتوت انہیں اور زیادہ مردود بنا دینے والے تھے بنی أنه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الأرض قتل الناس جميعا کوتل سجمیا میں اخمیا والا سلون بل بہین تھی سم میں ان کے روموں دلک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 جن کا اظہار آدم کے اس ظالم بیٹے نے کیا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل نفس سے باز رہنے کی سخت تاکید کی تھی اور اپنے فرمان میں یہ الفاظ لکھے تھے افسوس ہے کہ آج جو بائبل پائی جاتی ہے وہ فرمان خداوندی کے ان قیمتی الفاظ سے خالی ہے البتہ تلمود میں یہ مضمون اس طرح بیان ہوا ہے جس نے اسرائیل کی ایک جان کو ہلاک کیا کتاب اللہ کی نگاہ میں اس نے گویا ساری دنیا کو ہلاک کیا اور جس نے اسرائیل کی ایک جان کو محفوظ رکھا کتاب اللہ کے نزدیک اس نے گویا ساری دنیا کی حفاظت کی اسی طرح تلمود میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ قتل کے مقدمات میں بنی اسرائیل کے قاضی گواہوں کو خطاب کر کے کہا کرتے تھے کہ جو شخص ایک انسان کی جان ہلاک کرتا ہے وہ ایسی بعض پرس کا مستحق ہے کہ گویا اس نے دنیا بھر کے انسانوں کو قتل کیا ہے. اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی مطلب یہ ہے کہ دنیا میں نو انسانی کی زندگی کا بقا منحصر ہے اس پر کہ ہر انسان کے دل میں دوسرے انسانوں کی جان کا احترام موجود ہو اور ہر ایک دوسرے کی زندگی کے بقا و تحفظ میں مددگار بننے کا جذبہ رکھتا ہو جو شخص ناحق کسی کی جان لیتا ہے وہ صرف ایک ہی فرد پر ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ اس کا دل حیات انسانی کے احترام سے اور ہمدردی نو کے جذبے سے خالی ہے لہذا وہ پوری انسانیت کا دشمن ہے کیونکہ اس کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے جو اگر تمام افراد انسانی میں پائی جائے تو پوری نو کا خاتمہ ہو جائے اس کے برعکس جو شخص انسان کی زندگی کے قیام میں مدد کرتا ہے وہ حقیقت انسانیت کا حامی ہے کیونکہ اس میں وہ صفت پائی جاتی ہے جس پر انسانیت کے بقا کا انحصار ان اَيُقْتَلوا او يُصَلَّبوا او تَقَطَّع اَيْدِيهِمْ وَارْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ او يُنفَوْا مِنْ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقَدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں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 زمین سے مراد یہاں وہ ملک یا وہ علاقہ ہے جس میں امن و انتظام قائم کرنے کی ذمہ داری اسلامی حکومت نے لے رکھی ہو اور خدا و رسول سے لڑنے کا مطلب اس نظام صولح کے خلاف جنگ کرنا ہے جو اسلام کی حکومت نے ملک میں قائم کر رکھا ہو اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے اور اسی کے لیے اس نے اپنا رسول بھیجا تھا کہ زمین میں ایک ایسا سولح نظام قائم ہو جو انسان اور حیوان اور درخت اور ہر اس چیز کو جو زمین پر ہے امن بخشے جس کے تحت انسانیت اپنی فطرت کے کمال مطلوب کو پہنچ سکے جس کے تحت زمین کے وسائل اس طرح استعمال کیے جائیں کہ وہ انسان کی ترقی میں مددگار ہوں نہ کہ اس کی تباہی و بربادی میں ایسا نظام جب کسی سرزمین میں قائم ہو جائے تو اس کو خراب کرنے کی صحیح کرنا قطع نظر اس سے کہ وہ چھوٹے پیمانے پر قتل و غارت اور رزنی و ڈکیتی کی حد تک ہو یا بڑے پیمانے پر اس سولی نظام کو الٹنے اور اس کی جگہ کوئی فاسد نظام قائم کر دینے کے لیے۔ دراصل وہ خدا اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے تقسیم سے پہلے بر صغیر میں ہر اس شخص کو جو ہندوستان کے بردانوی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرتا تھا بادشاہ کے خلاف لڑائی یعنی ویجنگ بار اگینسٹ دا کنگ کا مجرم قرار دیا جاتا تھا چاہے اس کی کاروائی ملک کے کسی دور دراز گوشے میں ایک معمولی سپاہی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اور بادشاہ اس کی دسترس سے کتنا ہی دور ہو یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں یہ مختلف سزائیں بر سبیل اجمال بیان کر دی گئی ہیں تاکہ قاضی یا امام وقت اپنے اشتہار سے ہر مجرم کو اس کے جرم کی نوعیت کے مطابق سزا دے اصل مقصود یہ ظاہر کرنا ہے کہ کسی شخص کا اسلامی حکومت کے اندر رہتے ہوئے اسلامی نظام کو الٹنے کی کوشش کرنا بدترین جرم ہے اور اسے ان انتہائی سزاؤں میں سے کوئی سزا دی جا سکتی ہے اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے